جس سے اصل وجہ اور سبب معلوم ہو گیا کہ یہ جی لوگ خوبصورت چیزیں اور اپنے گمان کے مطابق حفیظ سے مفید تر چیزیں کیجاد کرتے ہیں وہ اپنی کام نلمی کی وجہ سے ان کے نقصانات کو نہیں سمجھتے جب ان کے نقصانات کو نہیں سمجھتے تو اس وجہ سے ان کی چیزیں باطنی طور پر مہر ہوتی ہیں اور ظاہری طور پر لوگوں کو مبت ڈال ہیں یہ پرانے مجید کے حوالے سے کمزور ان کی کم ملانی ہے لوگ زیادہ ظاہر دنیا کا جانتے ہیں اور باطن نہیں جانتے جیسے بات کرتی اب میں شہسی جائیداد جو ہے ان کے مسلمانوں کے لیے خصوصل مسلمانوں تینوں دنیا کی تباہی کا سامان ہونے اور تینوں دنیا کے بربادی کا سبب بننے کو ایک اور حوالے سے بیان کرتا ہوں وہ ہے کہ چیزیں مسلمانوں کو انگریزوں کے ہاتھ میں پھنسانے کا سبب رہتا اور وہ لانسی لوگ اہل یورپ جو ہیں وہ بغیر دینی روحانی نقصانات کے یہ چیزیں آگے بیچتے تک بھی نہیں اگر منتقل کرتے ہیں تو پہلے اپنی تعلیم دیتے ہیں سوچ فکر لوگوں کی تباہ کرتے ہیں دین ایمان برباد کرتے ہیں عزت تباہ کرتے ہیں پھر منتقل کرتے ہیں اسی وجہ سے ان کے پنجے اور چال سے ان کی ساسوں اور شار اور فکروں سے بچنے کے لیے پرانے مجید نے یہ بتایا کہ مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ صبر کریں یعنی کیا مطلب کہ ان سہولت والی چیزوں سے دور رہیں جب وہ دور رہیں گے تو ان کے جال میں نہیں پھنسیں گے انہوں نے ان چیزوں کو اس طرح استعمال کر رکھا ہے جس طرح کہ کوئی شکاری گنڈویا استعمال کرتا ہے پوگا استعمال کرتا ہے پھنسانے کے لیے پرانے مجید نے ہمیں بتایا کہ اے مسلمانوں اگر تم ان کی سازشوں اور شر کو بچنا چاہتے ہو تو پھر انہوں نے جو اسباب زندگی یہ نئے نئے ایجاد کیے ہیں سہولت والے جن کے اندر نفس کو آسانی اور سہولت ملتی ہے ان سے تم دور رہو صبر کرو جب تم صبر کرو گے تو ان کی کوئی سازش کوئی شر کوئی فتنہ تم پر کسی طرح بھی اثر انداز نہیں ہو سکے ان کی تمام سازشیں نہ کام ہو جائیں گی تمہیں پھنسانے کے لیے انہوں نے سہولت کا سامان نکالا ہے اس سامان سے جتنا دور رہو گے یہود ن کی سانسوں سے معقول رہوگے اس حقیقت کو پرانے مجید نے بیان دوں گا میں سناتا ہوں سورہ آل عمران یہ خود لوگ کہتے ہیں جناب ان سے کشن پیتی نے بھی کہا تھا جیسے کہ جی ان سے فائدے نفے کی چیزیں لو نقصان جو ہے نقصان دہ چیزیں ان کی تعزیف نہ لو ان کی جائیداد بے وقوف سوال یہ ہے پہلے تو ہم بات کر آئے نفے نقصان کے مطابق یہ جاداد کے اندر کیا ہے کیا ہے اگر مان لیا جائے نفع ہے تو یہ بتا وہ کتنے لانٹی دشمن ہیں پرانے مجید نے ان کی دشمنی کو بیان کر دیا کہ وہ سراسر تمہارا نقصان اور تباہی سوچتے ہیں نقصان تمہارے پر خوش ہوتے ہیں اور تمہارے جناب فائدے پر وہ جلتے ہیں سڑتے ہیں اب بتاؤ تم کہتے ہم ان سے نفع لیں نفع کیسے لو گے وہ تو تمہارا نفع برداشت نہیں کرتے تو دیں گے کیسے یعنی کتنی بے وقوف بنی ہوئی ہے یہ شکولی انگریزی برادری جو کلانتی کا احساس اور امید میں ہے کہ ہم ان سے پیدے حاصل کریں گے پیدے کیسے حاصل کرو گے وہ تو فائدہ تمہارا جو ان کے دینے کے بغیر تمہارا جو فائدہ تمہارے پاس ہے وہ اس پر ناراض اور پریشان ہوتے ہیں کہ کیوں ہو گیا جب تمہارا فائدہ اللہ تعالی کی طرف سے ہو جائے تو اس کو تو وہ دیکھ نہیں سکتے برداشت نہیں کر سکتے بے وقوف تم کہتے ہو وہ تمہیں فائدہ دیں گے یار اتنے بے وقوف لوگ پرانے مجید نے بتا دیا کہ وہ تمہاری تکلیف پر خوش ہوتے ہیں تمہارے نقصان پر خوش ہوتے ہیں تمہارے فائدے پر پریشان ہوتے ہیں تمہاری راحت پر پریشان ہوتے ہیں تمہاری مصیبتیں اور مشکلات سن کر وہ خوش ہوتے ہیں جب ان کا یہ حال ہے تو کیسے ممکن ہے کہ تمہیں فائدہ دیں گے دیکھو پرانے مجید کو پرانے امید کیا فرما رہا ہے وہ دونوں باتیں دیں گے ایک تو وہ ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچانے کی سوچتے ہیں ان سے ہمارا نفا ہمارا فائدہ ان کے ارادے سے ہو جائے یہ ناممکن ہے یعنی وہ ہمارا نفا سوچیں یہ محال ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے شر اور سازشوں کا جو جال ہے بچھا ہوا وہ یہی سائنسی جائیداد ہیں ان کی لالچ رکھو گے پھر ہزاروں سازشوں اور استقروں اور اسکرور میں مبتلا ہو جاؤ گے اگر اپنے آپ کو صبر میں رکھو گے تو ان کی کسی سازش کا تم شکار نہیں ہو سکے پرانے وجید نے دونوں باتوں کو بیان کیا میں سناتا ہوں ارشاد الرباني اي نمسسكم حسنه فسوهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها سبحان الله وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا سبحان الله بما يعملون محيط ان تم جسم حسنا اگر تھوڑی سی اچھائی تمہیں چھوئے ایک ہے تمہاری اچھائی ہو جانو نہیں ایوڑی جیتی تھی بلائی تن کے لگے تو ایسے چی وہ سڑ تمہاری بھلائی کا تمہارے لیے حاصل ہو جانا ایک ہے تمہارے قریب آنا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری بھلائی تمہارے قریب آئے تو ان کو برداشت نہیں ہوتی حاصل ہونا تو دور کی بات ہے تازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے ان لائنوں کی دشمنی اور عداوت کو طرح یعنی لطافت اور باریکی کے ساتھ بیان کر دیا کہ اس درجے کے ہیں یہ فلاحی تمہارے قریب آنے لگے ہوئی نہیں ابھی قریب آنے لگے تو پرسو ہوں ان کے دل کو برداشت نہیں ہوتی ہے کیوں لگا ہوئے وہ نا مسلمانوں کی کوئی نیچی چنگائی اڑ لگی بلائی ہو لگی یہ کیوں لگا وینکم سہی ہے تکلیف مصیبت مشکل تمہیں پہنچ جائے اور تم اس میں پھنس جاؤ پھنس کر کر لو تڑپو یا فراہو اس این حالت میں وہ خوش کافر کافری ہوگا جو ان باتوں پر ایمان ملے بے <تصح> عقلی ہوگا جو ان باتوں پر ملے گا پھر تجربات کے اندر بھی آپ دیکھ چکے ہیں تو معلوم ہوا ان سے نفع اور فائدے کی توقع رکھنا یہ ایسے ہے جیسے کوئی بے مقوص اپنے قاتل دشمن سے تحفظ اور حفاظت کی امید رکھیے جیسے وہ بدترین ہلاکت میں مبتلا ہوگا اسی طرح ایسا شخص بھی بدترین ہلاکت میں مبتلا ہوگا جو جیسے توقع رکھے کہ یہود رسارا اور جتنے کفار ہیں ان سے مسلمانوں کی بلائی ہوگی پرانے مجید کے اس بیان نے ہم پر یہ حقیقت تول دی ہے کہ کافروں سے مسلمانوں کی خیر اور پھلائی کی توقع رکھنا انتہائی بے وقوفی ہے اور انتہائی نقصان دہ ہے بربادی ہے سمجھ کہ نہیں آئی ایک یہ رد ہو گیا ان کا جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان سے ہم جاتے ہیں ان سے نفع لے لیتے ہیں اور نقصان بھی لیتے ان سے اچھی بات اچھی چیزیں لے لیتے ہیں اور بری چیزیں لے لیتے ہو بے وقوف اچھی دیں گے جس میں اچھائی ہو وہ تجھے دیں یہ تو محال ہے یہ تو قرآن نے بیان کر دیا اس وجہ سے تیرا بیڑا گرک کسی نہ کسی طرح طریقے سے کریں گے یعنی دوسرے لفظوں میں کچھ بڑا نقصان کریں گے تو پھر تھوڑا فائدہ دیں گے قرآن یہ بیان کریں گے یہ ناممکن ہے بات سمجھنا بڑا نقصان دینی اور روحانی ہوتا ہے یا جانی جس طرح کے پہلے بتا چکا ہے قرآن مجید نے یہ ہے اب دوسری بات میں نے یہ کہی کہ جناب یہ کی ایجادات اور مشہور بھی جو ہے نا یہ مسلمانوں کو اپنی سازشوں کے جال اور اپنی یورپی تہذیب کی غانت کے اندر پھنسانے کا ایک ذریعہ ہے ان کا جس طرح کے شکاری شکار کرتا ہے تو کانٹا جو ہوتا ہے کانٹا اس پر وہ پونگا لگاتا ہے مچھلی چھوٹی ہی یا اس پر گڈویا لگاتا ہے تو ایمان سے بتاؤ جب وہ ڈھیلی کرتا ہے رسی شکاری جب مچھلی اس کو منہ میں ڈالتی ہے وہ ڈھیلی کرتا ہے ٹور کو چھوڑ دیتا ہے کیوں چھوڑتا ہے ڈھیلا کیا اس وجہ سے کہ وہ کھلانا چاہتا ہے کیا اس کو اس کے بھوکے ہونے پر رہ مارا ہو کیا مقصد ہوتا ہے اس کا کہ تاکہ یہ خوب اندر مضبوطی سے کانٹا جگہ کر جائے مچھلی نے ڈھیل پائی اکبر بادی مچھلی نے ڈھیل پائی لکمے پہ شاد ہے بے بقو مچھلی خوش ہو رہی ہے بڑا سواد لکما کو بڑا شک بیٹھا باہر جی مہربانی کی تھی، میرے اگے ویگ بڑیا بڑا سارا سودا تھر اکبر فرماتے ہیں مچھلی نے ڈھیل پائی ارے لک میں شاد ہے بے وقف مچھلی نے ڈھیل پائی لک میں شاد ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی مطمئن ہے چیک باہر نکل آنا چاہیے نہیں میں لہذا یہاں کے گھر کے سائنس پہنچا دیا ٹھنڈ تاکہ پورے مطمئن ہو جان کے بڑائی سکیے بڑا ہی مہربان جب پہنچ جائے گا کانٹا میرا تے پیر تک گڈیاں ہر شے پہنچ جائے گی پھر ان دساگا ہوں تو سکے نے فسایا ہوں سچی دسیا جو آج گھر گھر سائنس پہنچی کانٹا پہنچیا جی پہچیا ہر گھر ان شار بن گیا بولو ہوں جدو کھچتا ڈوی تو کڑتے دربار فٹ کے کئی مر گئے لکھوں کئی مرنے پینے سب کے جاو میرے سونے ربا تیرے سمجھا میرا رب فرما رہا کھولا یا مرکم کئی دو اگر تم صبر کرو वतन तक ऊवर परहेल गाओ बनो डर जाओ अपने रब को दुल कैद उनका कोई मकर कोई चाल कोई साजिश कोई शर कोई फितना कोई बम कोई ताकत उनकी तुम्हें नुकसान नहीं दे सकेगी रब का वादा है ملا گتے ادھر فرش وہ کانٹا اس کا کھا جاتا سازش اور جال میں کہتے ہیں سہولتیں اللہ فرماتا ہے سہولتیں اگر لوگ تو ایسی ایسی سہولتوں اور مصیبتوں میں وہ تمہیں پھنس گے یاد کرو لہذا تمہیں میں سبق دے رہا ہوں اگر ان کی سازشوں سے بچنا چاہتے ہو اب یاد دیکھو قید کاف کشش والا اور یا اور تال قید کہتے ہیں ہر طرح کی مکاری کو سازش کو اللہ فرماتا ہے سب مکاریاں ان کی سب سازش کی بیکار ہو جائیں گی جب دو چیز دو کام تم کر لو پہلے رکھا صبر کرو پھر فرمایا تکوا اگر کوئی سوال کرے جناب جی تقوی پرہیزگاری کو کہتے ہیں پرہیزگاری تو صبر جو ہے وہ پرہیزگاری میں آ جاتا ہے پھر اللہ تعالی نے تصبروں پہلے کیوں فرمایا صدر کرو پھر فرمایا تقوی رب بتانا چاہتا ہے اس کو کہتے علم بلاغت کے اندر اہم جو ہوتا ہے اس کی تقدیم تقدیم اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے رب ان تصبروں کو پہلے رکھ کر بتا دیا ان کی چالوں اور مکاریوں اور سانسوں سے بچنے کا اگر سبب اصلی ہے تو تمہارا صبر اب صبر کی مدد کرتا ہوں سبر کمانا پہ حفص نفس مقدارے نفس کو تکلیفوں میں کاموش رکھنا رخ سہولت منگے نہیں دنیا مڑ کے نکلتے پی نے رات میں نیندر کھانے پی جی رکھا کھا رہے جیسے پیو دار گزار لی تھی آپ بھی گزار یہ ہے سبر اور چور لا گے یار خیر بہرے وہ بھی گواریاں کو چور لے سب کا سہولتا مانگ دے تو قابو کر سہول سا وہ سہولتیں رکھتا ہے وہ سہولتے آگے ہیں وہ مچھلی کے کانٹے کی طرح آگے کے اوپر سے کنڈویا ہے اندر سے کانٹا ہے اوپر سے سہولت ہے اندر سے سہولت ہے اوپر سے رحمت نظر آتی ہے نیا اندر سے رحمت کیوں یہ پچال جو بچھا ہوا ہے پھنس جائے گا وہ شکاری ہے بڑا مکار شکاری ہے تمہیں پھنسا لے گا وہ پیر تکے گا نہیں رہے گا پھر تو کہے گا نکلوں نہیں نکل سکے گا مچھلی آگئی جب پھنس گئی نکلے گی کیسے غلامی میں نہ کاماتی ہے شمشیر نہ تدبیر کیونکہ پھنسا لیا غلام بنا لیا کہ اب اس کے بغیر نہیں جی سکتے غلامی یہ ہو یہ اس عقیدے کا نام ہے کہ یار بس اس کے بغیر نہیں جی سکتے سب اب علا محال ہے سب رسک وغیرہ سب اس کے ہاتھ میں ہے زندگی ہماری اس کے ہاتھ میں اگر توڑ لیا اس سے ناطا توڑ لیا کیسے جی یہ مت جائیں گے یہ جی عقیدہ غلامی کہتے ہیں اسی کو لہذا اب وہ جیسے مرضی دلیل کرے برداشت ہو وہ جو حرام زدگی کہتا ہے کرو یار جو ن جائز جائز سب کرو کیوں اس وجہ سے تو جینا ہے ورنہ مت جائے اس لانتی نظریے کو کیا, کہتے, کیا کہتے, کہتے, ہیں؟ کہتے ہیں یہ بے یقینی سے پیدا ہوتی ہے جب اللہ سے یقین پیدا ہو جاتا ہے تو یہ رانت دل ختم ہو جاتی ہے بندہ آزاد ہو جاتا ہے اب اسی ذریعے سائنس کے ذریعے سے سائنس کے ذریعے سے وہ تمہارا ہمارا ذہن غلام بنا لیتا ہے کہ ہم اس کے بغیر نہیں جی سکتے اب اسی وجہ سے دنیا کہتی ہے جب جب مخالفت کا تم لوگوں کو کہتے ہو تو کیا کہتے ہیں یار کیسے جیئیں گے ہمارے وہ دیکھو تو صحیح نہیں نہیں سہولتا مول بھی بس ہونے سونیا شانہ والیاں صحابہ کرام جیسی آزاد زندگی گزارنے کے لیے کچھ نفس پر مصیبتیں اور تکلیفیں ڈالنا پڑتی ہیں شیا بھی کرتے رہیے تے زندگی بھی سلاؤ دیجوبی والی تادی گزاری یہ کدی نہیں ہوتا یاد رکھنا لین لینا کوئی دکھی میاں صاحب فرماؤں گا بہتیاں خوشیاں کا فرما بہتیاں خوشیاں وہ دکھ برا پر بر تو خوشیاں نہ جانی وہ سکھ جانتے سمان کا پانی بڑا خوشیاں کا رخ تو درخت سکھ جائے کیونکہ قانون ہوتا ہے پانی بہت اب ہو جائے درخت میرے نے اگر تم صبر کرو سدر کی نہ سہولتوں تو دور رہو آسانیا تو دور رہو اپنے آپ مشکل دے اندر نفس نشقت دے اندر رکھن دے آدی بن ج اگر نفس نشقت رکھ دے آدی بن جاؤ گے مولا فرماؤ پرہیزگار شریعت اللہ تو ڈر نالے بھر کے شریعت پابند بن جا لکھ مکاریاں دے سینس چلانا رہے تو آڈے تے کوئی چال کامیاب ہوگا نہیں معلوم ہوا ازمو کے برخوس فارسی میں ایک محاورہ ہے مثال ہے کہ جو کچھ ہم پر مسلط ہے آزاد وہ ہماری اپنی طرف سے ہے ایسا اپنیاں مصیبت آپ سے ہی بیٹھے پنجابی اپنی مسیبت آپ سہڑی بیٹھے ہاں کیوں اپنے آپ کو سہولت میں پنجابی کی وشال دیا کرتا ہوں کہ بھی مزے لیتے ٹرک تھلے بڑے رب نے دسایا گل سنو بدل وہ تن آسان سہولت بگاڑا رب کس اور میرا مولا کس لانگ ہوں جی سمجھ نہ آئے تو کسی سمجھ نہ آمکن جب آپ گئے آپا سہولت سارا کلاکار قائم رکھو نہ پت ہو اکبر الابادی فرمایا تڑپو کے اندر جال کے اندر تڑپو کے جتنا جال کے اندر جال گھسے گا جب جال اندر کبوتر فس ہے پھر تڑپے اور چلا جاتا ہے اس کو تڑپنا فائدہ اگر اڈاری مار سکنا کر سکنا پہ جال چاول تو پہلو کر لے یہ سائنسی جانتے جو ہیں یہی دوست کا جال تھا مالک نے امتحان لیا مارو اسی وجہ سے یہ لانتے ان کے ہاتھ سے ظاہر کروا دی بنوا دی اگر امتحان مقصود نہ ہوتا تو پھر ہمارے ہاتھ سے بنواتا لیکن ہمارے ہاتھ سے یہ جی چیزیں اس رضا پاس نے نہیں بنوائیں کیوں نہیں بنوائیں یہی راج سو امتحان لینا تھا دیکھتا ہوں یہ اسلامتی کے جال میں دانا دیکھ کر پھنستے ہیں جال اس کی تہذیب ہے نظام ہے دانا اس کا یہی سینس ہے پیر لینے گیا تو پھنس گیا انگلا لینے گیا دو پھنس گیا عوام لینے گئی پھر جب پھنس جاتا ہے وہ جس درجے کا دلہ بناتے ہیں یہ دگڑ دلہ بن جاتا ہے دلہ تو جہاں رہا جس درجے کا کافر بناتے ہیں یہ بن جاتا ہے جس درجے کا ماچو بناتے ہیں یہ بن جاتا ہے ہر طرح کی ساری ذلت برداشت کر لیتا ہے ملا کو دیکھ لے پیروں کو دیکھ لے عوام کو دیکھ لے اسی لعنت میں مبتلا نظر آئیں گے او قاب قربان جاؤں میرے العالمین تیرے قرآن کی راہبری پر سمجھ نہیں آئی اب یہاں پر آخر میں سوال کریں گے اچھا اچھا آگے اللہ تعالیٰ اللہ کسی کے دل میں یہ خیال اٹھے یہ اعتراض پیدا ہو کہ یار کیسے چال سے بچے جو کسان سے ان کے پاس کبھار بلا ہو اور ہم بھی دور سے صرف صبر میں رہیں اور تقرے اور شریعت پر کیسے بچیں گے اللہ تعالی نے بتا دیا ان اللہ بما مایا محیط اللہ فرماتا ہے بے شخص شک کوئی شبہ شک شک شک کی بات نہیں ہے سارے شک نکال کر میری بات کو سننا کہ اللہ تعالی ان کے ہر عمل اور کام کا احاطہ کرنے والا ہے لہذا ان کے آئٹم بھی اس کے قبضے میں ہے ان کی جانیں بھی ان کے قبضے میں ہیں ان کی سالشیں بھی ان کے قبضے میں ہیں یہ کام کرنا تمہارا کام ہے ان لانتیوں سے بچانا ہمارا قدم بھائی کسی نہیں اس درجے کا بندہ جس لیے آئے گا تم دو چیزیں اختیار کر لو ایک سبر کے تردو بولو اے دوسرے مقام پر اللہ رول بردایا تمہیں کل مؤمنین غالب تم ہی رہو گے معلوم ہو مسلمانوں کا غلب قرار صرف یہی ہے نہ کوئی اصلا ہے نہ کوئی طاقت ہے اگر ایمان کامل ہے تو غالب ہے اگر نہیں ہے تو مغلوب ہے چاہے ایٹم بھی ہو سب کچھ ہو تو پہلا مسلمان بن گیا بن جب تو پچھلا بن گیا تو اسی لیے ہمارا کلندر اکبار فرماتا ہے فلا پدر پیدا کر کلشے پے نصرت تو فدر پیدا تری نسرت تو اتر سکتے کتار وہ فرشت نے تالے والی ہے اتریا وہ چھوٹے نے وہ آزاد ہے وہ آپ بھی تجار بیٹھے ہیں تیار ہے لیکن دو تو دین کا غم دار ہو جائے سمجھ لیے اس کے بعد اس بات کو میں سب کو پورن دیں سوفیانہ رنگ میں تصوف کے رنگ میں پاتا ہوں مولا روم رضی اللہ تعالیٰ کی مسمگی سے موتی نکال کر آپ کے سامنے ہوتی ہے یورپ کی تہذیب کیا سارا حال تم پر کھل جائے گا اندر کا انتر کا جس کا خلاصہ پہلے ہی بتا دیتا کہ کا ہوں کہ یورپی تہذیب نفس کا مظہر ہے عقل آتمشر والی اس کو آگے سمجھاتا ہوں یہ دو نفظے یہ بڑے کام کر کرتا ہے یورپی تہذیب نفس کی خواہشات کو پورا کرنے اور نفسانی خواہشات کو ادا کرنے کا مذہل ہے بس یوں کہہ لو اگر نفس کو اس کی تمام شرارتوں اور نحوس کو لال میں دیکھنا چاہتی ہوں تجور کی تہذیب کو اس تہذیب کے اندر عقل مردہ ہے نفس زندہ ہے اور اسلام کی تہذیب میں عقل زندہ اور نفس مردہ ہے کو ہوتا ہے بندے جانتے ہیں فقیری ہی اللہ اللہ والا بندہ نفس مارنے کے ساتھ بنتا ہے اور نفس سائنس یور کی تعظیم نفس کو پالتی ہے مارتی نہیں ہے اسی وجہ سے یور کی تعظیم دنیا میں چھا جانے کے بعد ولایت کے سلسلے بند ہو گئے کیوں کو ولایت عیاشی اور سہولتوں اور تن آسانیوں کے ساتھ کیسے ملے ولایت کو ملتی ہے میرے دوست نفس کو مارنے کے ساتھ کیونکہ جسم اور روح توجہ جسم اور روح یہ دونوں ہے پہلے مجدد صاحب کی باتیں بتا لیتا ہوں مجدد الف کے مکتوبات کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں کہ جسم اور روح یہ نتیجے اور جدے اور مخالف اگر جسم کو طاقتور بنانے کی سوچو تو روح کمزور ہوتی ہے اگر روح کو کم طاقتور بنانے کی سوچو تو جسم کمزور ہے ہوتا یہ دونوں برابر نہیں بدل سکتا کیونکہ نفس مرتا ہے پھر روح زندہ ہوتی ہے روح مرتی ہے تو نفس زندہ ہو جاتا ہے بات نہیں سمجھ آئی اور نفس مرتا ہے کم کھانا کم سونا کم پینا کم بولنا ان تمام اور تمام گناہوں سے پرہیز سمجھ آ رہی کسی وجہ سے جس بلی کو بھی دیکھو اس دوسرے جنگلوں میں پتہ نہیں کتنی کتنی عرصے کی طرح آئی اور چلے کاٹ کر یہ مارا ہر سہولت سے دور رکھا ہر مشکل میں ڈالا اب نفس کا مشکل سہنے کا آدی بن گیا روح مجرد ہو گئی روح خالی ہو گئی نفس کی قیدوں سے جب خالی ہو گئی نفس دشما نے مر گیا ادھروں جڑی روح سی او دا بیڑا تر گیا وہ پھر اللہ دا ولی بن گیا پھر یہ ہے کہ چار باہر آمن یہ چار اربا عناصر آگ پانی ہوا مٹی سے باہر آتے ہیں تو ولی بنتے ہیں اور ہم جیسے جو ڈر بڑا سائنس کی سہولتوں کے عاشق ہوتے ہیں وہ ہمارے جیسے وہ پھٹے پھٹتے بم تو بنتے جاتے ہیں سمجھ آ رہی ہے لیکن اللہ کے کرم سے معروف ہی رہتی وجہ سے سہولت دے گھر بھی بن دے سن ہوں شہیدان دے گھر پہ پیدا کے گھر میں میرے ایک دوست تھے بالے غلام کے صاحب کریم آباد صحیح منڈیا کریم آباد پرزرگوں کو سوچتے تھے میرے دوست آپ نے مجھے فرمایا جب سے جس گاڑی فرمایا سواریاں سواریاں وہ گاڑیوں والی آ گئی ہیں نا اور وہ کدے اور ان میں سواریاں بھی رہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ولایت ملنے کے سلسلے بھی بند ہو گئے ان کو ہو حضرت صاحب حضرت صاحب جنگل میں بند کاری گھر آئے اس ماحول میں رہ کر بن نہیں سکے سمجھ نہیں آ رہی بند بنا ہوا رہ سکتا ہے کیوں اور کیونکہ وہ بابا غلام غلام صاحب یہ پہلے بتا چکا ہوں میرے دوست کو پہلے بھی سنا چکا ہوں جب جب سمندر ہے گندے نالیاں مل جائیں بلکہ گندے دریا بھی مل جائیں سمندر پھلی دوں جب یار مل گیا حقیقت کھل گئی تھی روح نے اپنی جو پرواز کرنی لی تھی کر مقصد پہنچنے کے بعد پھر واپس آیا اب دنیا میں رہے تو دنیا اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی کیوں اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں رہ کر خالے کے دنیا پر نظر رکھتا ہے پاک ہو جو گیا پھر پلیس کیسے ہو سمندر کون کو پاؤ کر سکتا ہے ہمارے سلطان باؤ فرماتے ہیں فرماتے ہیں پا پلی پت کا پڑ پا سل ہو پر مسیحیل چو رت بیٹھے انش نماز جان تھی پان جان جانا تو سمجھ سات کچھ کے قبضے قدرت میں نہیں جانا عورت پر بھی نظر ڈالے نا تو خدا کو دیکھتا ہے عورت کو نہیں دیکھتا اس کی قدرتوں اور شانوں کو دیکھتا ہے اسی وجہ سے باہ یزید گستامی جیسے چکلے کی کنجری کے پاس گئے جلطان فرما دریا اچھلے ورگے کرمیا ہاتھوں لاجے ملو گیا پڑے کل میں وہ میرے منہ چھ کوئی گل ایک دل نہیں اگر حضرت ابراہیم کی طرح ہو پاک خانے میں بھی جائے تو علم بلند کر دے अगली गाल सुन थोड़िया अब बात कर रहा था ये नफ्स का मंदिर है नफ्स को अपनी तमाम शरारतों के साथ दिखना चाहते हो उसकी झलक का और भी ताजीम नजर आएगी اسلان کی تہذیب نے آ کر نفس کو زندہ کر دیا ہے عقل اور روح کو مردہ کر دیا ہے اب حضرت مولا روح ابھی اندازہ ہوتا لانو آپ کی بات کیوں کر رہا ہوں ہمارا اقبال فرماتا ہے علاج آتش رومی کے سوز میں میں پہ فرنگیوں کا فسو چلیا جادو اگریزاں کا چلیا پیا منتر اگریزاں چل گیا اس جادو کے منتر کا اگر علاج ہو سکتا ہے مولا روم دے سوز اور تڑپ سے درویشی والیا گلوں میں ہو سکتا تو ہمارا اقبال ہمارا علاج جانتا تھا ہمارا طبیب اور معالج بھی جانتا تھا علاج اس کے سوز میں ہے اور معالج یہی رومی ہے ناچی اقبال کی دعوت کو سمجھتے ہوئے سب کے سامنے مولا روم کے سو دور طرف سے ایک شنگاری لے کر رکھتا ہے ان شاء اللہ ہلدی رام کے اندر بھی درد کی کیفیت پیدا ہو جائے گی درد ہی سب کو کچھ صافرما بے دردار درد مندہ نہیں لو تبھی کم سا اور مولہ روم پہ درد بھرے کرنا سن آپ نے انسان کے اندر مالک تعالی نے جو چیزیں رکھی ہیں روحانی مسئلہ نفسانی مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں تب جو پہلے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نفس رکھا اس کا کام ہے چسکے لذتوں کی تلب یہ نفا نقصان کو نہیں سمجھتا صرف جس کے چاہتا ہے لذتیں مانگتا ہے چاہے کوئی کتنی کی طرح ٹرک کھلے آ جاوے رستے ضرور لیتا دوسری اللہ لہٹا نے نفع نقصان کو سمجھنے کے لیے عقل رکھی ہے ایک تو سمجھو عقل کا کام ایک نفع نقصان کو سمجھنا دوسرا عقل کا کام ایک اور کام ہے پتا کیا عقل کا ایک اور کام ہے وہ کیا ایک کا اور کام محمد بس محمد بس ہے فکر کو استعمال کر کے سوچ چیزوں کو حاصل کرنے کے طریقے بتانا وہ <تصفح> چاہے چیزیں اگر ہوں روحانی تو روحانی طریقے کیا ہیں یہ سمجھتا ہوں اگر نفسانی چیزیں ہیں تو نفسانی طریقے سے ان کو چیزوں کو حاصل کرنے بنانے کے لیے کیا طریقے ہیں طریقے ترکیبیں یہ ساری گھر بناتے ہیں ایک قدرت نے رکھی ہے روح روح کا کام ہے اصل روح کا کام ہے خالق تالا کی معرفت حاصل کرنا سمجھنا اور جنت جانے کے لیے انسان کو ادھر دین پر چلانا لگا لو تاکہ یہ روحانی کمالات حاصل کر کے مالک کا الگ کے قرب پائے اور جنت میں جائے یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کی بار پر اللہ کا الگ مارفت محبت درد اور روحانی پروازیں روحئی کا ہو اب تین چیزیں انسان کے اندر تین چیزیں روح یہ اصل میں رکھی گئی تین چیز رب کریم تھی عقل عقل یہ اس کو سمجھ لو عقل کو کہ یہ وزیر ہے یہ آگے سارے طریقے وغیرہ ترکیب یہی چلاتا ہے روح کا بن جائے کھاتے تو پھر یہ روحانی رازوں کو سمجھتا ہے اگر یہ نفس کا خاتم بن جائے تو پھر نفس کے رازوں کو سمجھتا ہے پھر نفس کی خدمت کرتا ہے نفس کو جو سودا چاہیے یہ بنا بنا کر دیتا ہے بنانے کے طریقے بتاتا ہے حاصل کرنے کے ترکیبیں بتاتا ہے اگر روح کا خاتم بن جائے ہے یہ وزیر نفس اور روح اب کس نفس اور روح اور تینو کے سمجھانے کے لیے مولا روح نے مثال ہے روم سرکار فرماتے ہیں مثال بنائی مسئلہ سمجھانے کے لیے مثال بنائی فرماتے ہیں بادشاہ تھا پرانے دور کا ساتھ شکار کھیلنے گیا ایک لونڈی پر نظر پڑ گئی بادشاہ بے قابو ہو گیا اسی وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں دل کا بیڑا کر کے نظر سے ہوتا ہے لہذا نظر کو بچا لیا کر دل کو بچانا ہے سمجھ نہیں آ رہی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 بس احتیاط <signers> ختم ہوئی نظر پڑی عاشق ہو, ہو گیا دیوانہ ہو گیا دل بے قابو بے ہو گیا ہو اللہ بادشاہ نے وزیر کو بھیجاؤ اس کو حاصل کرنے کے لیے آگے وہ لوڈی جو تھی وہ ایک سنارا تھا اس پر آشک تھی بادشاہ لونڈی پر آشک ہو گیا لونڈی آگے سنارے پہ آشک تھی بادشاہ بے قابو واپس آیا جو ہے ہاں وزیر کو بھیجا جا خرید کر کے لے آؤ بادشاہ تھا سرمایا ہاتھ میں تھا پیسہ دیا لونڈی خرید کر کے گھر لے کے لیکن اس کی کم بتی بدنسیبی یہ کہ وہ پیچھے ایک اور سنا اور پاشک تھی جو اس پراشک تھا جب وہ چلی گئی بادشاہ کے پاس لوڈی بیمار ہو گئی کیونکہ وہ اپنے عاشق سے اپنے معشوق سے دور ہو گئی لونڈی بیمار ہو گئی اب بادشاہ پریشان میں نے جس مقصد کے لیے خریدا تھا وہ پورا ہی نہ ہوا یہ تو بیمار ہو گئی اب کیا کروں پریشانی کی حالت میں بادشاہ نے اپنے ملک کے طبیب بلائے حکیم بلائے جو بھی آتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے سارے اکٹھے ہو کر جو بھی آتا ہے دعویٰ کرتا ہے سارے اکٹھے ہو, ہو کر یہی دعویٰ کرتے ہیں بس بادشاہ شا سلامت دیکھنا اٹھتی کیسے یہ تو ہمارے چٹکی کا چٹکی کا چٹکی کی بات مسئلہ ہے یہ تو ہمارے ہاتھ کی بات ہے یہ کون سا مسئلہ ہے ابھی کھڑی ہو جائے گی دیکھنا صحیح تندرست ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ شا اللہ نہیں کہتے تھے بے وقوف سے اپنے دم دعوے پر رہتے تھے اللہ تعالیٰ رسوا کر دیتا تھا لونڈی ٹھیک نہ ہوتی برے بادشاہ پریشان ہو گیا پریشان ہو کر ایک رات ہر طرف سے مایوس ہو کر ایک ہی دربار کے ساتھ آس لگا لی اب تو تالک مالک میری آس کو پہنچنے والا پورا کرنے والا گئے مسجد کے اندر بادشاہ مسجد کے اندر سجدے میں گر گئے ارن کی مولا اب تک غلطی میں رہا ہوں میں پیروں کی طرف دھیان کرتا رہا ہوں اب تیرے دربار میں آیا ہوں میری مشکل کو تو ہی حل کر دے گا بادشاہ میں مالک کی بارگاہ کے اندر ہر طرف سے مایوس ہو کر درد اور سوز کے ساتھ جب فریاد کی اللہ بحدولہ شریف مولا اس بندے کی بڑی جلدی سنتا ہے جو ہر طرف سے توڑ کر امیدیں توڑ کر ایک لادھ کے ساتھ لگا لے دائے لگا ہاں جی فوراً نیند آ گئی اونگ کے اندر دیکھتا ہے اونگ آ گئی اسی حالت کے اندر دیکھتا ہے کہ دور سے ایک نورانی شکل والا بزرگا ہے اللہ والا ہے اس کو حکم ہوتا ہے وہ دیکھو تیرا معالج آ رہا ہے تیری مشکل حل کرنے والا آ رہا ہے وہی وہ ہے جو تیری تکلیف کو دور کر دے گا جو تیرے مقصد کو حل کر دے گا خواب کے اندر دیکھا خواب کے اندر دیکھا تو پہچان لیا جب صبح خواب کے اندر ہی ساتھ بتا دیا گیا صبح یہ تیرے پاس آ جائے گا مالک تالا جب مشکل حل کرنے پہ آئے اس کے لیے کون سی مشکل مشکل ہوتی ہے شاہج فرما بادشاہ نے جب یہ رات کو پہچان لیا اور سن لیا صبح ہوئی سورج چڑھنے سے پہلے نماز ادا کر کے نکل گیا اپنے جناب جو اس علاقے, اس علاقے, اس علاقے کی طرف جس علاقے کا اشارہ دیا گیا تھا دیکھتا ہے ایک نورانی شکل والا اللہ والا بابا سمجھ گیا جی وہی ہے جو میرا مشکل کشا بن کرا رہا ہے مالک تھا اللہ کی طرف سے ہاں جی فوراً آداب بجا لایا کیوں ہے سواس سے کہ جنہ چر ادب پورا نہ ہوئے رب دی فیض مل گئی بزرگ لوگ فرما بزرگ لوگ فرما ادب مل جاوے گناہ بھی نیچ بدل جے ادبی آ جے ساری زندگی دی کیتیاں نیکیاں ہی دباؤ قدموں میں پڑے پڑے دست بوسی بزرگوں نے بغل میں لیا رب کا بھیجا ہوا تھا مہربان ہوتا ہے بغل شریف میں لیا فرماتے ہیں جو محرم راز نہ تھے انہوں نے تجھے پریشان رکھا ہے ہم محرم راض ہیں مشکل دور ہو جائے گی تو پہلا پودوا دے ٹولہ دے ہاتھ چڑھے توجہ ذرا بادشاہ لایا بادشاہانہ طریقے کے ساتھ استقبال کر کے آدھا بجا لا کر اپنے پاس دربار لایا صدارت پر بٹھایا خادموں کو کھڑا کر دیا خدمت میں مصروف ہیں اللہ کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اس نے مشکل پیش کی حضرت یہ مسئلہ ہے لوڈی بیمار ہے کیا کروں میں مجبور ہوں اس کو گیا ہے آپ فرماتے ہیں اچھا انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہو جائے گی اگر اللہ نے چاہا تو آپ نے فرمایا مجھے تنہائی چاہیے اور وہ لونڈی چاہیے اب کامل تھا پاک پلیت ہندے ہر گل اکیلے کمرے میں اللہ والا چلا گیا ایک لونڈی ہے ایک وہ بزرگ فرماتے ہیں لوڈی کو تو بیمار ہے مجھے غیر نہ سمجھنا اپنا سمجھ کر دل کا راز بتانا ہے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک بیماری چور معلوم نہ ہو چوری کیسے ملے گی بیماری معلوم نہ ہو جائے گی کیسے علاج کیسے ہوگا اب تلاش میں لگ گئے آپ فرماتے ہیں دل کی بات بتا مشکل حل ہو جائے اس نے کہا حضور اگر دل کی پوچھتے ہو تو یہ ماجرا ہے میں تو ادھر سنارے پر عاشق ہوں یہ مجھے اس سے دور کر کے لایا ہے میں برباد ہوگی بس میں مرنا ہی مرنا لیکن ہاں اس سے پہلے آپ سرکار نے نا مختلف علاقوں کے نام شروع کر دیے اور نبض پہ ہاتھ رکھ اللہ لیا اللہ! کہ دیکھتا ہوں کون سے علاقے کا لات نام لات آتا, بلان آتا بلان ہے بلان تو اس کی نبض تیز ہو جائے گی اور نفسیاتی طریقہ اختیار کیا اب مختلف شہروں علاقوں ملکوں کے نام لینا شروع کر دیے مختلف برادریوں کے نام لینا شروع کر دیے جب اس کے شہر کا نام آیا سنارے کے اور سناری قوم کا نام آیا اس کی نبض تیز ہو گئی آپ سمجھ گئے فرماتے ہیں سچ سچ بتا اس نے کہا دور یہ ہے آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں مشکل حل ہو گئی سمجھو بیماری ہاتھ آ گئی آپ نے فرمایا تیرا معشوق تیرے قدموں میں یہ کون سی بات ہے اس نے بادشاہ کو کہا جلدی سے بندہ بیر سنارے کھلاے سنارا آ گیا وہ دیکھ کر دن ب دن اٹھنا شروع ہو گئی بیماری دور ہونا شروع ہو گئی وہ درست ہو گئی اب حضرت نے کیا کیا جمال گھوٹا سنارے کو دے دیا اس کو پکانے لگ گیا وہ تو ایک رات کے اندر جتنا رونق جوانی جسم پر تھی وہ ساری غزم ہو گئی دو تین دنوں کے اندر انتہائی نڈار ہو کر گر پڑا لونڈی کا عشق حقیقی نہیں تھا نفسانی تھا جب رونق لونڈ ختم ہو گئی اس کا دل اٹھ گیا یہاں پر اب مولا رو فرماتے آئے وہ تو رنگ رو گن پہ آشکوں نے دس وہ رنگ رو حقیقت میں پہچان تو صحیح وہ کس کی تجلی تھی حقیقت میں تو اللہ نے اپنا کمال اس کے اندر چند دنوں کے لیے دکھایا تھا تو سنارے پر آشک رہا سنارے کے اندر وہ جمال اور رونق رکھنے والے رب العالمین کا آشک نہیں بن سکا کتنا بے وقوف ہے اس ذات کے پھیل کی تجلی تھی اس کے قدرت اور شان کی تجلی تھی ظہور تھا اس نے اپنی شان دکھائی اپنا کمال دکھایا اس کو تھوڑے عرصے کے لیے جوان تندرست حسین بنایا اب جب مکانے پہ آیا ختم کرنے پہ آیا تھوڑے وقت میں ختم کر دیا تیرے میرے اور اللہ کے ولی میں یہی فرق ہوتا ہے تم اسی رنگ روگن کے عاشق ہوتے ہیں جب ختم ہو جاتا ہے پھر عشق بھی ختم ہو جاتا ہے بلکہ کئی لوگ ہاں جی جن دے نال عشق کر کے ویاہ کے لے اوندے نے اٹھا دن بعد انہو آپ ہی قتل کیتی کھڑے اوندے نے کیوں ولانتی جڑا ہوندا ہے نفسانی خواہش علاش کو مکھ جو گیا او خدا دے ا بندیاں رب واحد اعلی شریک دے فیل نظر رکھی ہے او دی شان تے کمال تے نظر رکھی ہے او نے چاند دل چمکارا بھی او دے کمال نے دے جی تے چھپایا نے انہیں اپنا کمال لہذا اسا اس زمال والے نہیں ویستے اسا اس کمال والے نو مزائی کی نہیں ہے سنارا وہ نہ رہا تو اس کا دل وہ نہ رہا ساری محبت ختم ہو گئی سنارا مر گیا لونڈی اٹھ گئی بادشاہ کا مطلوب پورا ہو گیا مولا روم میں مثال بنائی ہے اس مثال کے اندر حقیقت کے نقطے راز سمجھائے مثال بنائی ہے معرفت اور حقیقت سمجھائی ہے اب سمجھو کیسے سمجھائیے سمجھاؤں توجہ بادشاہ کس کو کہا روح کو؟, کو ہمارے اندر جو روح ہے یہ بادشاہ ہے عقل لونڈی ہے نفس سنارا ہے اور وہ حکیم جو ادھر ادھر سے ناک آئے تھے دعوے کرتے تھے لیکن کچھ کر نہ سکتے تھے وہ نا کس پی رہے جڑے ورد دس رہے نے انی تسبی فیر لی کردلوند پڑی کوئی کو لیا کر کرنے بچنی بیماری سمجھتے ہی نہیں جڑا وہ اللہ والا آیا سی وہ آدر صاحب مرشے کا میلے ہر تبجو فرما بادشاہ روح اقل لاؤ نفس سنارا اللہ تعالی نے نفس بنایا اکل بنائی روح بنائی جس میں رکھی اب اک روح عاشق ہوئی عقل پر کیوں تاکہ یہ عقل میری خدمت کرے میں سدھی کے اکبر کی طرح رب کے رازوں کو سمجھنے والی بن جاؤں دین کے رازوں کو پاؤں دین دیاں گلان سمجھاں نقتے سمجھاں کوئی امام آزم ابو حنیفہ بن جاؤں اجمیری بن جاوے جن کی عقل روح کی خدمت گزار بن جاتی ہے نفس سے منہ پھیر لیتی ہے پھر ان کے کمالات وہی ہوتے ہیں جو مستفا کے صحابہ اور ولیوں سے ظاہر ہوتے ہیں شک ہو گیا اکل پر بھاؤ سمجھنا اس کو آگے زیادہ کھولوں گا رو عاشق ہو گئی عقل پر تاکہ اکل میرا کام کرے خدمت کرے یہ اکل اکل جسم عقل کے پیچھے ہی چلے گا کیونکہ اگر آنکھیں ہیں تو یہ بھی عقل کی محتاج ہے اگر عقل نہ رہے تو آنکھیں سے ہی دیکھنا چھوڑ دیتی ہے عقل سمجھ عقل صحیح نہ رہے جسم کام کرنا صحیح چھوڑ دیتا ہے اسی وجہ سے پاگل پر شریت ہوتی ہی نہیں شریعت متحرا اگر فرض ہوتی ہے تو عقل کے ساتھ ہوتی ہے روح تو روح پاگل میں ہوتی ہے مگر عقل نہیں ہوتی روح بیچاری بیکار ہو کر رہ جاتی ہے جب عقل کائم ہوتا ہے پھر وہ روح اپنے عقل کو خدمت گزار بنا کر اپنے تمام مقاصد کو پورا کرتی ہے سمجھ نہیں آئی یار روح رو عقل کو اپنا خدمتگار بنا کر پھر اپنے روحانی مقاصد جتنے اس کے ہیں وہ سب عقل کے واسطے سے پورا کرتی ہے اگر عقل جو نہ ہو اگر عقل نہ ہو تو میرا بھائی پاگل بندے کے اندر روح تو ہوتی ہے بیچارے کے اندر عقل نہیں ہوتی وہ بیکار نہیں ہوتا نہ دنیا جوگا نہ دین جوگا سمجھ نہیں نہیں ایسے ہے کہ نہیں ہے اسی وجہ سے عقل کی دولت اور نعمت اسی کو بچانا اور اسی کا تحفظ کرنا یہ پہلا فرض ہے تمہارا اور سن لو عقل پر اثر انداز ہونے والی جتنا چیزیں ہیں عقل کو خراب کرنے والی شریعت نے حرام کر دی ہیں کیونکہ اسی کے ساتھ ہی تو بندہ ہے اب بات سمجھنا میرے بھائی رو اقل پراشک ہوئی تاکہ یہ معشوق میری خدمت گزار بن جائے جو میں کام لینا چاہتی ہوں اسے لے لوں کیونکہ اس کے بغیر میں بیکار ہوں اس کے بغیر میں بیکار ہوں لیکن سو قسمت شام اے لونڈی اگے نفس پیاش ہو گئی اگر اکل روح کا خادم بن جاتا لونڈی بن جاتا یہ نفس اقل کی لونڈی ہوتا یہ سنارا پھر اس کے پیچھے اور وہ سمجھ لیکن معاملہ الٹ ہو گیا لونڈی نفس پر آشک ہو گئی سنیارے پر اب ادھر نفس جو ہے وہ تو لذتیں چاہتا ہے جب تو عقل نے خدمت روح کی کرنے کی بجائے نفس کی شروع کر دی اب اگر عقل نہ ہوتی تو نفس لذتیں حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ طریقے بتانے چلانے بنانے والا تو عقل ہے لدیل سے لدیل چیزیں بنا تیار کرانے کے جو طریقے بتاتا ہے وہ تو عقل ہے اسی وجہ سے جو پاگل ہو جاتا ہے وہ روڑی پر پڑا ہوتا ہے بے نفس کی کون سی لدت دے سکتا ہے نفس کو نفس کو اگر لدتیں بنا کر دیتا ہے تو یہی عقل وقت وقت سمجھ لیا بلکہ ایک چوتھی چیز ہے کھیڑا وہ کھیڑا بھی دس دیا شیتان چار چیزیں سمجھا دیتا ہوں روح رب کو پانے کے لیے عقل دین سمجھانے کے لیے نفع نقصان سمجھانے کے لیے نفس چسکے حاصل کرنے کے لیے اور شیطان صاحب نفس کے نفس جو ہے نا اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیز ہو توجہ خیال یہ شیطان ڈالتا ہے بری چیزوں کے لذتوں کے توجہ اور طریقے منصوبے وہ عقل سرکار وزیر صاحب بیٹھے ہوئے وہ جوڑتے ہیں نفس نے مانگا اٹھ سٹیم روسٹ فلانا روسٹ چکر روسٹ توجہ یعنی یوں کہو بلکہ رفس میں لدیل لدید کھانا چاہو شیزان نے خیال ڈالا حضرت اکل بیٹھے تھے انہوں نے ریسٹورنٹ بنا ڈالا انہوں نے کہا حضرت صاحب یہ ریسٹورنٹ میں اگر بناؤ گے اس طرح کے کھانے تیار کریں گے یہ ڈشیں جو ہیں یہ عقل بتا رہا ہے نا اگر عقل نہ ہوتی تو یہ پاگل کا بچہ روڑی پہ ہوتا سمجھ نہیں آ رہی اب روح بچارا بادشاہ وہ لونڈی پر پیچھے وہ لونڈی کے پیچھے پیچھے لونڈی کس کے پیچھے پیچھے سنارے کے پیچھے پیچھے اے یعنی اے کیا مطلب نفس نے لذتیں مانگی عقل نے طریقے بتایا رو بادشاہ بےچارا خدمت کر رہا ہے وہ روح کے بغیر روح نکل جائے تم بندہ مردہ مردہ کیا کر سکتا ہے اب وہ بھی بےچارہ کام کروا رہا ہے وہ جلدی کرو یہ بنا دو وہ بنا دو ایسے کر لو سارا کچھ کر لو یہ سارا رو رو اور جسم مل کر یہ دونوں خدمت کر رہے ہیں عقل صاحب جو ہے وہ نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نفس جو ہے وہ دن ب دن چسکے چسکے اب بتا ایمان سے ذرا توجہ کرنا تو عقل کا کام ہے منصوبے بنانا Thief, نفس کا کام ہے لذتے مانگنا عقل کا کام ہے منصوبے روح کا کام ہے پھر خدمت کرنا بے بادشاہ ہے لگا ہوا ہے پیچھے جس طرح پھر وہ چاہتے ہیں جناب رہائش کے بلند مکان ہونے چاہیے سونے کے لیے نرم نرم بیڈ ہونے چاہیے تاکہ میں پڑکوں پڑکوں موٹے موٹے سوفے ہونے چاہیے یہ نفس نے بنوائے اقل سے منصوبہ تے اکل نے کم کروائے بادشاہ روح تو روح بچاری بے سمجھو کے اکل دے پیچھوں فس گئی اکل اگوں پس گیا اور بے نال اور بے گا قسم خدا یورپی تہ نظر تینو پوری دنیا نفس دے سازو سامان مزیاں دے نال بھری نظر آئے گی بولو بولو بولو یہ کھانے کے لیے سڑکوں پر کراچی تک لاکھوں ہزاروں ہوٹل ملیں گے زنا کے بدکاریوں کے ون سونے کھانوں کے عیاشیوں کے کمینگیوں کے یہ ساری لانتے نفس کا سودا ہے روح کا ایک بھی سودا اگر لباس دیکھ تو نفس کے لیے ون و جمیل ہیں گشتیاں عورتیں تیار کر دی سکولوں کے ذریعے ہاں جی ہوٹل سکولوں کے ذریعے نوکریوں کے ذریعے ملازمتوں کے ذریعے پیش کر کے عقل نے منصوبے جوڑے نفس نے کہا میں زنا کرنا چاہتا ہوں میں ون سمندی عورت چاہتا ہوں عقل جو لونڈی اس کا غلام بن گیا اس نے کہا میں منصوبے بناتا ہوں کیسے مسلمانوں لوگوں کی بہو بیٹیوں کو باہر لانا ہے کولے once I'm a بند پیکبے کھے ملن گے سانوں ہاں جی فیکٹری میں جناب جناب یونیورسٹیاں چکلوں تالے بچ با جان گے پر سمن کو جناب کڑیاں مل جان گیا پیس مل جان گے اب وہ دے رہا ہے روح بچارا خدمت کر رہا ہے روح بھی لانتی بنی ہوئی ہے کیوں اس وجہ سے کہ وہ آشک ہو گیا ہے غلطی سے لونڈی پر توجہ لے کے لاؤڈی آ اور پر آشک ہے اور کوئی روح کی لونڈی سے जान छुड़ाने वाली ने वाला नहीं मिला گاڑیاں ہیں نفس کا سامان ہے کسمزاد کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کوئی نہانے کے کوئی کھانے کے کوئی پینے کے کوئی رہنے کے کوئی سونے کے یہ تمام آنے جانے کے جو چیزیں بھی دیکھ رہا ہے یہ لانتی نفس کا سودا ہے یہ وہی نفس ہے جو انسانوں کو ہلاکتوں میں ڈال دیتا ہے جس کے مارنے کے لیے اللہ تعالی کے سوا لاکھ نبی پیغام لایا ہے اللہ ہے اگر بلا ہے ہر چیز کا سوا کر کے بیٹھا وا کیوں کہ مولوی صاحب وہ چیاگل ویخ سہولت سواد ون سمنے وہ جس کے اتنے لکھ گریب تڑپتے رہ مزہ لے تبلیغ کرنے ٹر جان ہی جی لاکھ ہندو کافر وستے نہیں کسی لانتی در موہ نہیں کرنا جنوب ویکھے گا یورپ کا بھی کٹائی جان تو تبلیغ منافق حقدار نہیں سن کیا نہیں سنلی کا فر حقدار نہیں سن اس حرام دادی کدیسائی نو پھڑ کے تبلیغ کی نہیں کدی اتوں کے مسلمانوں سچ آ کن گوارا نہیں کیوں ادھر چلیا ہے مہاد واسطے نفس کا سو ادھر ہے نفس کتا ہے سائنسی سامان سہولتیں ہڈی ہے انگریز کے ہاتھ میں ہڈی ہے یہ مسلے سارے کتے بن کر لپکتے ہیں وہ کسی کو ہڈی ڈال دیتا ہے ہڈی اور کسی کو کہتا ہے پترا چل پکڑ بچے اگر حکمران بادشاہ جاتا ہے کتوں کی طرح پوچھ مار مار کر آ جاتا ہے جس کو جی چاہتا ہے اڈی پھینک دیتا ہے جس کو جی چاہتا ہے وہ بدرگ فرمے نے نفس کے پیچھے چلنے والے کتوں تو بھی ود دلیل ہوں جنا بھیت جہان سمجھ نہیں آئی ہے کہ نہیں تو ہوں کسے کتے ملان تو سنیا جی نفس کے خلاف گل کیوں سنا وہ آپ نفس کا پتر ہے وہ دو عاشق ہو گئی عقل دے اکل نل دے نفس انگریز دے کیوں دے کہ انگریز کو نفس کا سارا سب ہے انگریز کا کیوں کہ سن لو کافر جتنے ہوتے ہیں ان کی روح ہمیشہ اکل پر آشک اور عقل ان کی نفس پر آشک لہٰذا ان کا عقل بھی سراسر نفس بن جاتا ہے روح بھی سراسر نفس بن جاتا اس وجہ سے جتنے کافر ہوتے ہیں لانتی وہ نہ نفع نقصان سمجھتے ہیں نہ دین کو مانتے ہیں نہ روح کو سمجھتے ہیں نہ عقل ان کے پاس ہوتی ہے کافروں کو سے اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے عقل کی نفی کر دی وہ بولو مرو سمجھ آئی کہ نہیں ادھر دیکھو آپ اباد ادھر دیکھ نفس والے نے جب نفس والے نے جب عقل کو خادم بنا لیا عقل بےکاروں کر رہے گئی صرف اب کھانے پینے اور اسی دنیا کے آیاشی اور سامان کے اندر مصروب ہو گئی اب جانور سے بدتر بن گیا کیونکہ کھانا چوی چوبیس گھنٹے کھانا شہبت پوری کرنا یہ جانور کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے ان میں عقل نہیں رکھی جانوروں میں عقل نہیں رکھی اس دوت پاک نے عقل سے معروم رکھا ہے ایک طریقے کے ساتھ اپنے ان کو کھانے پینے کی چیزیں جمع کرنے تلاش کرنے کے لیے لگا رکھا ہے اب ہم وقت ہے کہ کام میں رہتی ہے جب انسان صرف کھانے پینے جناب کاری یاشی کمینگی کے لیے رہ گیا اب یہ جانور سے بدتر ہو گیا کیوں کہ جانور کے پاس عقل نہیں تھی اس کے پاس عقل ہے پھر عقل سے کام نہیں لیتا اگر لے رہا ہے تو صرف نفس کا سامان نفس کا کام لے رہا ہے اور نفس کا کام تو وہ سارے جانور بھی کرتے ہیں لدتوں کے پیچھے ہم وقت وہ رہتے ہیں اسی وجہ سے یہ جانور تھے بدتر ہو گیا اب میرے قرآن میرے رب و حد شریف کے قرآن کا یہ فرمانا کافروں کے متعلق الاکل اول چوپاوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں زیادہ گمراہ کیوں ہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں تھی وہ تو گمراہ ہوتے وہ ان کے پاس عقل ہے لانتی پھر بھی گمراہ ہو گیا توجہ نہیں کی اب بات کو سمجھنا میرے دوست جتنا جو اور پیتا ہے کیونکہ وہ کافروں کی بنائی ہوئی ہے اور کافر لانتی روح اور عقل سفارے بولتا ہے عقل اس کی روح اور اس کی سب نفس کے خادم ہوتے ہیں تو عقل جب روح کے کام چھوڑ کر صرف نفس کے پیچھے لگ گئی ہے تو اب کیونکہ ایک ہی طرف لگ گئی ہے تو ایک نفس ایک ہی طرف کے جتنی چیزیں ہیں یعنی نفس کا جتنا سامان سودا ہے اس کو سمجھ کر بنا بنا کر نکال رہی ہے توجہ نہیں اگر یہ عقل روح کے پیچھے ہوتی پھر اس نے روحانی کمالات دکھانے تھے یہ مادی شیطانی نفسانی سینسی کمالات نہ دکھاتی کیوں اس وجہ سے کہ اب توجہ ادھر ہو گئی باطنی نہیں ندام پاتر کی طرف upform, حقیقت کی طرف پھر یہ امام اعظم ابو حنیفہ بناتی ہے سائنسدان نہیں بناتی اور سن لو بابا فرید بناتی ہے اکل جب یہ روح کی خادم بن جاتی ہے کیونکہ توجہ ساری ہو جاتی ہے ادھر عقل کی اب عقل سوچتی ہے تو رب کو سوچتی ہے اور رب کے رازوں کو سوچتی ہے جب سوچتی ہے اب نفس کو مارنے روحانی کمالات حاصل کرنے دین کے سمجھنے دین کو سمجھانے پڑھانے اپنے آپ کی جنت آخر حکم بنانے میں مصروف ہو جاتی बोल ہے बोल اس وجہ سے پھر یہ عقل جب روح کی خادم بنے تو روح کو لے جاتی ہے اتنا بلند بلندی پر اتنا پرواز پر پھر روح دکھاتی ہے اپنے کمالات کہتی ہے آ جا میں دکھاتی ہوں مردے زندہ کیسے ہوتے میں دکھاتی ہوں پھوک مارنے سے شفا کیسے ملتی ہے میں دکھاتی ہوں ساری کائنات ایک قدم کیسے بنتی ہے میں دکھاتی ہوں یہاں سے بیٹھے ہوئے عرش مولا تک نظر کیسے میں دکھاتی ہوں بے موسم پھل کیسے لائے جاتے ہیں میں دکھاتی ہوں کہ کسی کو بیٹا دینا ہو تو صرف پھوک مارنے سے بیٹا کیسے مل جاتا اب ادھر آ جب یہ عقل خادم بن جائے اس ملمون نفس کی تو توجہ ساری ادھر ہو جاتی ہے اب عقل اب اب روح کہتی ہے میں کیا کیا, کیا کر دکھاؤں تجھے یہ نفس کا سودا دکھاؤں گی اب دکھاؤں گی تو جتنے دکھاؤں گی مادی کما میں دکھاؤں گی فلمیں کیسے بنتی ہیں باجی کیسے ناچتی ہے ٹی وی کیسے بناتے ہیں گھر گھر جب بھیا کیسے پہنچاتے ہیں اس کا نام ڈرامہ فلم کیسے اداکاری کیسے کرتے ہیں ناچتے کیسے ڈسکو ڈانسر کیسے ون سمنے ساؤنڈ کیسے سسٹم کیسے شرابے ون سب کیسے کھانے کے سودے کیسے ہجنا جناب درواز کے کیسے نفس کوانے کے کیسے یہ تمام چیزیں جو بن رہی ہیں عقل اس وجہ سے بنا رہی ہے اس وجہ سے تیار کر رہی ہے کہ یہ عقل نفس کی خاتم ہو چکی اب توجہ اس کی مادی کیونکہ نفس جو ہے یہ اس وقت بنتا جب روح کا جسم کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے تو جسمانی تعلق سے نفس بنتا ہے توجہ رکھنا تو جسم جسم انسان کا جس زمین کا سودا ہے سائنس دان لانتی بھی اسی زمین سے چیزیں نکالتا ہے کیوں اس وجہ دے کہ اس کا عقل جو ہے وہ نفس کے پیچھے چل کر اس نفس کا خاتم بن چکا ہے اب اسی سے تمہیں راز سمجھ آ جائے گا کہ نبیوں ولیوں نے سائنس کیوں نہیں بنائی بتا دوں یہ سائنسی چیزیں کیوں نہیں بنائی ولیوں نے کیوں نہیں بنائی حالانکہ قدرت اتنا تھی طاقت اتنا تھی کہ جس چیز کے بنانے میں لاکھوں بندوں کو یورپ والوں نے مارا کروڑوں کو مارا کروڑوں کے مال لوٹے لاکھوں کو مصیبتوں عظاموں میں پھنسایا آیا, آیا, آیا. پھر جا کر کہیں ایک بلب ہاتھ میں آیا اور وہ بھی خود بنانے والا ہی مر گیا چلا گیا اللہ کے نبی ولی اپنے ارادے سے ایک لمحے کے اندر کروڑوں بلب تیار کر دیتے ہیں اور وہ بھی ایسے, ایسے کہ یہ کرنٹ مارے وہ کرنٹ نہ مارے یہ بجھ جائے وہ بجھنے نہ پائے سیدی خاجہ نصیر الدین नसीरुद्दीन चिराग दहलवी साडे चिश्तिया का बहुत बड़ा पीर हो तोहफा नसाए किताब जड़ी है उसके मुसन्नफे बुरशद की प्या गल सुना चिराग देहलवी उन्होंने आख्या जाता थी आपके आस्थाने शरीफ दिल्ली में आपके आस्थाने शरीफ पर हमेशा पानी का चराग जलता था پانی سے بتی پیدا کی کتنی مصیبتیں لانتے اٹھائی دانوں نے لوگوں نے کتنے عذاب برداشت کیے کتنی سوبتیں مصیبتیں اٹھائیں اور پھر یہ آ کر جناب بندوں کو مارتے مارتے ادھر پہنچ گئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے جی تو وہ پانی سے بتی پیدا کر لی کیسی عجیب بات ہے پانی ڈالتے ہیں کوئی مشینری نہیں کوئی بات نہیں کوئی پلانٹ نہیں کوئی چیز نہیں پانی ڈالتے ہیں آگ لگاتے ہیں پانی بغیر پلانٹ کے بجلی پیدا کر رہا ہے روشنی دے رہا ہے کیونکہ ہاتھ ہے اللہ کا بندے مہم کہ جب عقل روح کی خادم بن جاتی ہے پھر اللہ کی فرما برداری فرض ادا کرتے کرتے بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے رب بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی خالشانے بندے کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں عقل روح کی خادم بن جائے بندے کا ہاتھ خدا کا ہاتھ بن جائے اگر عقل نفس کی خادم بن جائے تو سائنسدان کا ہاتھ ابلیس کا ہاتھ بن جائے سن, سن لو سن لو oh, uh, uh, روحانیت اور نفسانیت اور عقل Sahambi. کے راز سمجھا رہا ہوں Bahlan مولا روم کے سوز و درد سے لے کر سوز و درد رومی سے لے کر حساب کو دے رہا ہوں توجہ میرے بھائی اب جناب جی ہاتھ ہے اللہ کہو بندے مومن کا ہاتھ اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ بوت کارا فری کار کشا کار <سار> <متصفح> پتے انگریز کمال اگریزانیا جہ لیاپاب لانتا حاصل کرتے مستفا گلام راہ پی تے پہ ہوں پھر عجیب گلے در تے ہی نہیں کرتے سد بھی ہے سر کیوں سڈے والر ہوا دی مرے بولولی فرماتیا دنیا تجھے میں نے تین کلاکیں دے دی ہیں اب علی کے گھر میں نہیں آئے گی معلوم ہوا جس کے گھر میں آتی ہے وہ علی کا گھر ہی نہیں جی تلاقی رن ہو جتھے جی بندہ ہوے اوے تلاقی سوانی نہیں آ سکتی مولا تین تلاک دیتی ہوں جس سید کے گھر چ ہوگی اتے علی نہیں آنا جتھے علی گا اوکے دنیا نہیں ہونا تو پتا لگا تے فلا بخاری فلا سمجھ چن آخو اگریزی پتیا گھروں کٹی کھڑے تراکی وسائی کھڑے لگی اب سمجھنا میرے بھائی میرا ق نام دار صلی اللہ اعالا عالیہ وہ نے صحابی کو چھڑی پکڑائی اس نے ٹیوب لائٹ سے بھی زیادہ روشنی عطا فرمائی اللہ. بتاؤ نہ کوئی پلانٹ نہ کوئی فیکٹری نہ کوئی مزدوروں پر و ستم نہ کوئی بغیرتی بہن یا کیڑیاں رکھ رکھ کے دنا دلے بن کوئی شہ نہیں سدکے جا مدینے دے تاجدار تو خالی ارادہ ہوا ارادے نے ہی کام کر دکھا اچھا وہ چھڑی ہاتھ میں ٹیوب لائٹ کی طرح چمک رہی ہے اور کرنٹ نہیں لگا رہی ہم سمجھ آئی گھر پہنچ گئے تو چھڑی کی چھڑی ہے یہ کام یہ سائنس دانوں سے کہو ذرا کرو صاحب بچو وہ کتے دے بچو میں باندرو پوشل ٹوئی تک کے دے پھرتے باندرا سمجھ نہیں آئی اس کو سنو اسی سے اب رات رات سمجھا رہا ہوں کہ وہ کر تو سب کچھ سمجھ سب کچھ کرتے تھے سب کچھ کر سکتے تھے لیکن یہاں پر ایک بریلر پر چوٹ مارتا جاؤں یہ بریلر کتے جو ہیں نا توجہ ذرا بریلر کتے جو ہیں نا یہ اللہ تعالی کے ولیوں اور نبیوں پاکوں دو طرح کے ماحول بناتے ہیں ایک ماحول اور محفل بناتے ہیں نبی ولی کے مقابلے میں وہابی کی اس وقت کہتے ہیں وابیا کتیا میرا غوث گوشت سب سے ویک درش ہے جان دابیا کتیا سٹ گوشت پاڑا کام نہیں کر سکتا ایک اور یہ ماحول اور فضا بناتا ہے ادھر نبیوں ولیوں کو بٹھاتا ہے اور ان کے مقابلے میں یہ انگریز اور سائنسدان کو بٹھاتا ہے جب ان کو بٹھاتا ہے نا پھر پھر کیا کہتا ہے یہ اس وقت ان کے پاس اسباب نہیں تھے وسائل نہیں تھے نہیں اس وجہ سے نہیں بنا سکے وہ بےچارے آجرس تھے کیا کرتے یہ تو انگریز کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا کتے دیا بچیا اگریزوں کے مقابلے میں نبی کچھ بھی نہیں بھابیا کے مقابلے سارا کچھ بن دے پترا یہ پتر کی بلا کتیا لانتی موڑ دیا لانتی سننی جا کے وہابی کے مقابلے میں آئے تو کہے نبیوں ولیوں کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی سب چھانے ہیں جب انگریزوں اور سائنسدانوں کے مقابلے میں آئے کہے یہ جو تم کام کرتے ہو اللہ کے ولی چاہیں تو ان کے در کے کتے کر سکتے ہیں ولی تو بڑی دور کی بات ہے <سؤال> <پونس> ماردریا ماردریا> اچھا پونے ڈریا بیٹھا کہ نہیں بعد مزہ کیا گرانا نہیں ہے نیچے یار توجہ رکھنا ہے اس پاس اب نبی ولی اللہ تعالی ہے ان کو اسباب اور بسائل توجہ ہے اوجزا اور کرامت ہوتا وہی ہے جو اسباب سے بالا تالا ان کے پاس مجور اور کرامت ہے قرامت اسباب قرامت قرامت کے محتاج سائنسدان ہوتے ہو ہیں ہوتے سبحان اور اسباب نبیوں ولیوں بلی کے محتاج دان ہوتے ہیں سمجھ نہیں ہے مرو مرو بولو ادھر دیکھ تفسیر روح بیان شریف کے اندر پڑھا تھا کبھی بیان بھی کر چکا ہوں کہ علی سیلا ایک سائنسدان تھا اسی طرح کا وہ ایک اللہ کے ولی سے ملا انہوں نے فرمایا تیرے پاس کیا کمال ہے اس نے کہا میں نے چوبیس گھنٹے میں ایک وقت ایسا معلوم کر لیا ہے جس وقت کے اندر میں لوہے کو پکڑتا ہوں وہ موم ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا بڑی بات ہے آپ نے فرمایا اچھا جب وہ وقت آئے تو بتانا وہ وقت آیا اس نے لوہے کو پکڑا موم ہو گیا وقت گزر گیا آپ نے فرمایا اب کر کے دکھا اس نے کہا جی وقت ہی گزر گیا آپ نے فرمایا ادھر پکڑ پکڑا ادھر میں پکڑا اور موم کر دیا آپ نے فرمایا وقت کا تو محتاج ہے وقت ہمارا محتاج ایک عطا الحق قاسمی ہے یہ مضمون نگار ہے اور جنگ اخبار میں کتابیں وہ مضمون لکھتا ہے سرام داد نے کہا کہ پیر نتھو پتھو اور اسی طرح کا کو پیر کا نام لے کر کہنے لگا اس نے انہوں نے کیا دیا ہمیں ہمیں تو انگریزوں نے سب کچھ دیا سڑکیں وغیرہ انہوں نے دی ہیں میں نے کہا کاشمیر اولادی انگریز نے سڑک دی ہے گاڑی دی وہ ایک سو دو سو پر جا رہی ہے لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کر دی گایا ہے تیری بہن کو بھی ٹیکسی بنا کر گاڑی سے بھی زیادہ تیل چلا دیا ہے اللہ کے ولی نے نہ سڑک بڑائی نہ گاڑی دتی نہ بہن بہن نو ٹیکسی بنائی انہیں آخیا نہیں بھائی یہ پیدل ہی چلتے رہو باجی کھاری رہے یہ ٹیکسی نہ بنے دل دیا پترا کتی بچا پیچھے لگ کے جواب ملے پتہ لگے متے چی گنجی میں پتر سکولی کتے ٹائ ٹائ کر مر کد لے بیٹھے اگلی گھن میں دسنا چاہتا اللہ تعالی نے یہ کام ان سے کیوں نہیں کروایا ہمارے ولیوں پاک کر سکتے تھے لیکن ادھر دے ان کی عقل یہ کام تھا عقل کا عقل کا کام ہے منصوبے ترکیبیں طریقے یہ وہ چیزیں سابن کی طرف توجہ کر کے ان کو حاصل کرنا بنانا توجہ نہیں انہوں نے اکل کو لگایا تھا روح کے پیچھے ادھر عقل کی توجہ انہوں نے ہونے ہی نہیں انہوں نے کہا ایسے ردی کام میں نفس کے کام میں ہم اکل کو لگا دیں ادھر انگریز بیٹھا ہوا تھا یہودی کتا سراپا نفس عقل اس کا نفس کے پیچھے چل پڑا تو عقل کی کیونکہ توجہ ساری ادھر ہو گئی ہے نفسانی مادی چیزوں کی طرف اس وجہ سے سائنس دان خود بھی دین انسانیت اخلاق سے محروم ہے لوگوں کو بھی معروم کر دیا ہے نبیوں پاکوں نے دنیا کے نسباب سے تو محروم رکھا تھا لیکن روحانیت کے کمالات سے مالا مال کر دیا تھا اب سمجھ ہے ان حرام زادوں سے پوچھ میرے مستفا کریم جب لیٹے ہوئے ہیں نیچے عمر پاک دیکھ کر رو رہے ہیں آپ پوچھتے ہیں کیوں روتے ہو عمر کہتے ہیں حضور وہ کیسا کسرا بادشاہ دنیا کے بادشاہ ہیں ان کے سونے کے پلنگ اور مخمل کے بسترے وہ دیکھ کر ماں میں رونا آتا ہے آپ اس حال میں ہے وہ سال میں آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں عمر کی توجہ کراتے ہیں عمر تو عقل کو روح کے پیچھے چلانے والا بنے گا یا نفس کے پیچھے وہ نفس والے ہیں ہم روح والے ہیں Oh! ہم فرمایا انہوں نے دنیا پسند کی عمر ہم نے آخرت چن لی ہے اس میں یہی اشارہ مستفا نے کیا بولتے نہیں ہو بولتے نہیں ڈومر میرے آقا نے یہی اشارہ فرمایا اے مت سمجھو ہے نہیں سرس باب میرے کو نہیں تھا ادھر ایسا ہے کیسر کس راجے کو زندگی کے اسباب کافی موجود تھے ادھر نہیں تھے کیا وجہ تھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ پیدا نہیں کر سکتے تھے نہ حقیقت یہ تھی کہ مستفا نے بتا دیا وہ نفس والے ہیں روح والے ہیں بولو اے ہم روح والوں کا حصہ دنیا میں نہیں آخرت میں ادھر گزارا ہے آگے پھر ہر نعمت اور ہر خواہش پوری کرنے کا اللہ تعالی کی طرف سے اشارہ ہے کہ کر مزے شاب یہاں پر اقبال کی بات کرتا ہوں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ جو اقبال پوچھتے ہیں مرید بن کر اپنے پیر رومی سے بیان کر دوں جو ہے اسلام بولتے نہیں بھائی یہ آ پیر رومی مرید ہندی اقبال فرماتے ہیں پیر رومی مرید ہندی گر گیا ہے کرتے ہیں کہ حضرت جی یہ بتائیں جو دانا دین ہوتا ہے دین کو جاننے والا ہوتا ہے وہ دنیاوی کاموں کی یعنی دنیاوی چیزیں جو ہیں ان کی زیادہ سمجھ نہیں رکھتا یعنی ان کی زیادہ پہچان نہیں رکھتا کیا وجہ Allah. سمجھ نہیں آئی تو اس راز کو کھولتے ہوئے مولا روم کال سنا اور جواب سنو اللہ سوال کرتے ہیں اور پھر رومی جواب ہیں سوال کیا ہے کیا آس مانو پر میرا فکرے بلند میں زمین پر خوار وزارو درد مند فکر میری اتنا بلند ہے کہ آسمانوں پر دین کے رازوں کو سمجھتا ہوں لیکن زمین پر تنگ ہوں دلیل وار ہوں پریشان ظاہری پریشان حالت کے اندر وقت گزارتا ہوں یعنی دنیا میں زمین میں رہنے میں تنگ ہوں تنگ حالی میں میں اور فکر اتنا بلند ہے کہ آسمانوں کے اوپر پرواز کر رہی ہے جہاں سائنسدان بھی نہیں پہنچ سکتا ہے دنیا جا. میں رہا جاتا ہوں میں پھوکریں اس راہ میں کھاتا ہوں میں بلا دنیا کے کام مجھے اتنا نہیں آتے جتنا دیر کی سمجھ آتی ہے یہ چکا آتا ہے نہیں کارے زمین اب لے دنیا ہے کیوں دانا دین حضور میرے پاس میرے پاس میں یہ زمین کا کام کیوں نہیں ہے یہ دنیا کا دین کا دانا دنیا کا بے وقوف کیوں ہوتا ہے کیا راز ہے بتاتے ہیں جواب سنا ہوں جواب فرماتے ہیں آپ کے پر افلا کے رفتار رش जमीन रफतन चे दुश्वार रशवती परमात्मा इक बोलो, जिसके लिए आसमानों पर उड़ना मुश्किल नहीं है زمین پر چلنا ان کے لیے کیوں مشکل ہو سکتا ہے کی مطلب سمجھ والی ہے دین رب دے راز پا جاتی ہے یہ دنیا مردار دے کم کیوں نہیں سمجھ سکتی لیکن راز وہی ہے اقل ایک کی خدمت کر سکتی ہے اگر ادھر لگائے گا ادھر سے جائے گی اگر ادھر لگائے گا ادھر سے محروم ہو جائے گی اب فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے اگر عقل کو نفس کے پیچھے جلانا ہے زمین اور دنیا کے کاموں میں لگانا ہے پھر سائنسدان کی طرح چند چیزیں میں کھانے پینے کی جانوروں کی طرح تو مل جائیں گی لیکن اس روحانی دولت سے محروم ہو جائے گا لانت دنیا میں بھی پڑ جائے گی آخرت میں دوزخ کا بالن بن جائے گا اگر ایسا کل کو روح کا خادم بنائے ادھر لانتی کمیلی نہیں چیز اتنا سے اس کو دور کر لے آلہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایک طرف فارمی مرغی ہے ایک طرف اللہ اور جنت ہے لانات ہو کتے کے بچے پر جو کہے فارمی مرغی میں نے بنا لی ترقی تو میں نے پا لی گند دیا پترا جی گند گند گندے تا گند دند آرام دیا تیرا کمال رب نو پانے فار پانے سی فارمی مرتے پانچ نہیں سی ساری سائنس کا خلاصہ نکالوں تو صرف گٹر کی خدمت میں مصروف ہے بین چوتھ بڑے بنتے ہیں بڑے بنتے ہیں جو کھادی تو لی جاؤ گٹر بھری جو پیو تو گٹر بھرتے ہیں جو استعمال کرو گٹر یا ادھر دیکھ یا یہ اپنے آپ کو گٹر بنانے میں مصروف ہے یا آگے گٹر بھرنے میں مصروف ہے جب اندر بھرتا ہے تو گٹر کی طرح ہم خود بھر جاتا ہے جب باہر نکالتا ہے تو آگے گٹر بھر دیتا ہے جس لانتی کی ساری کائنات اتنا ہو اللہ اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے فرمایا آؤ تمہیں بتاؤں کہ تمام سے کھاٹے اور بربادی والے کون لوگ ہیں فرمایا وہی وہ ہیں جن کی تمام تر کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئی اور آخرت کا کچھ حصہ نہ پڑا سو جو آسمانوں پر چل سکتا ہے وہ زمین پر کیوں نہیں چل سکتا ہے رومی جواب دیتے ہیں رومی ررماد کے ٹولے بیٹھے ہوئے استاد بنے ہوئے سور دی تو ہوئی نے ہرماد کتنے جا کلوتے نے تحقیق کر کردا اکل جو نفس دے پیچھے لگا سائنسدان تحقیق کردا پیو لنگورا چکول کتابیں لیا میرے سامنے میں مخانا ہرم دے ہوئی پڑھا رہے لنگور کے بیٹے لگوڑ سی نہ ہوتا ہوتا ہم بن گئے خدا بھی کر کے آ جنگل جانوروں جا کے دعوت دئیے کہ آؤ تاستے بہریے ٹاؤن فلانے ٹاؤن دیا خالی پی نے انہیں آخر تاری مہربانی سب اتنے ہی رہن گیا ابھی اتنے بڑے سوکھے ہوں اوتے آئے ابھی رب کے گرہ موقع رہتے ہیں اگر رب قسم خدا دی کر کے نا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر خنزیروں اور جنگلی جانوروں کو اللہ تعالی بولنے کی توفیق بخش دے تو وہ یہی کہیں کہ اللہ سکولی اور سائنسدان ہمارے ہمارے سامنے نہ آنے دیں میں لطیفے بطور کہتا ہوں جب سکولی چڑیا گھر جاتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں جب لنگور کے پاس جاتے ہیں اللہ لنگور کہتا ہے بیٹا اتنا آپ سا گھر ہے بغیر باپ کو بھولے رہے ہیں کرنا ویگ کے کیونکہ نسل پچھان جا لگڑیاں شرارت کرنے لگتا لکھ دے میں رب موقع دڑیا کر کے جانور سارے نکال دوں اور سارے پروفیسروں ڈاکٹروں ماسٹروں کو سکولیوں کو جنگلوں میں رکھ دو پھر میں ایک لنگور اور تمام جانوروں سے کہوں آؤ بغیر بغیر وہ چھ گے چشتی چشتی تیری مہربانی اسی اوتھے چنے ہاں یہ روک میلہ سانو نہ ہی وایا چاہیں وہ ایڈے ایک نفرت خادی کھڑے ہیں لیکن کرن کے بےچارے جنگلے پھنسے اللہ آج انسانیت کا قاتل چڑیا گھر کا وہ جانور کوئی نہیں بن سکتا جو یہ سکولی بنا ہوا ہے بات سمجھ آئی نہیں لیکن رات جو سمجھانا چاہتا تھا کہ کیوں ان سے کافروں سے سینسی جائداد ہوئی کہ عقل نفس کی خادم ہو گئی ادھر سے معروم ہو گئی کیونکہ عقل کی توجہ توجہ عقل کی توجہ با یک وقت دو چیزوں کی طرف اور دو جانب نہیں ہو سکتی یہ سمتیں مختلف اسی وجہ سے بڑے کازمی نے لکھا جو پہلے بیان کر چکا ہوں بے خطبات کازمی کاظمی میں کہ سائنس, Sainz سائنس Sainz اور, اور دا اسلام دا ان کی مثال ان دو شخصوں کی, دا کی دا ہے جو, جو مشرق, مشرق کی طرف جا رہا ہے مغرب آمائی کی طرف جا رہا ہے اور مختلف سمتوں سے کبھی جمع نہیں ہو سکتے وہ راز ناچیز چیز نے آج تم پر ظاہر کر دیا کہ کیا وجہ ہے کیونکہ سائنس سائنسی دور اس وقت بنے گا جب آپ روح کے قابل نہ رہے صرف نفس کی ہو جائے اور یہ جب روح کی بن جاتی ہے پھر حالات وہی بن جاتے ہیں جو پہلے تیرے باپ دادا کے تھے پھر شیخ سادی شرازی امام غزالی ابو حنیفہ امام اعظم جیسے تو مل سکتے ہیں لیکن نیوٹن جیسے پھتو اور ڈارون جیسے لانتی لنگور کی نسل نہیں مل سکتے جب یہ اکل، نفس کی خادم بن جاتی ہے پھر بغیرتی اور تمام شیطانی منادر بھی نفسانی سامنے ہوتے ہیں اور ایسے لانتی پودو بھی سامنے ہوتے ہیں خدا کے بدے اصل یہ راز ہے روح اور نفس بدن یہ زدے ہیں جمع نہیں ہو سکتے اسی راز کو مجھے الفسانی نے سمجھایا وہ بھی سنا دیتا سنو <تصفح> <تصفح> جل مکتوبات شریف امام ربانی مجدد الفسانی میاں شیر ربانی کے دادے پر دادے او اونچے پیرو وچ بہت اوپر سبحان اللہ نقشبندیاں دا پیشوا سارے دا سبحان اللہ مجدد الفسانی جیڑا دوسرے ہزار دا مجدد ہے ہر مجد سدی کا ہے لیکن مجد الفسانی پورے ہزار سال بعد آیا ہزار سال دا مجدد کھولے نے پھر وہ نہیں کھولے مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر خط نمبر مکتوب کا معنی ہوتا ہے خط آپ جو خطوط لکھتے تھے اپنے خلفاء اور مختلف اہل عصر کی طرف, طرف وہ جمع کیے گئے تو مکتوبات بن گئے ہیں مکتوب نمبر ایک سو انسٹھ کتنا آپ یہ خط لکھا آپ نے شیخ شار شاراف الدین حسین بدخشی آپ فرماتے ہیں ہر چند آلام مصائب بظاہر تلخص و مولے میں جس جس لیکن بابا تن شیری نس لذت لگت لدت بخش روح فرماتے درد ہیں درد مصیبتاں تکلیفاں اخیاں مشقت بظاہر کروی ہے اور جسم کو دکھ دینے والی ہیں ستانے والی ہیں لیکن حقیقت میں میٹھی ہیں اور لوہ کو روح کو لذت اتا کرتی ہیں زہر کے جسم و روح گویا بر دو طرف نقیز واقع شداند عالم یک مستلزم لذت دیگر است پست فطرت کے درمیان ہی دو نقیز لوازم آہ تمیز نہوان نہ تواند کرد از مبحث خارج است قابلیت مخاطبت ندارد الای کا کل انعام بل ہم اول اگاہ از خیشتن سن نے است زمین چه خبردار از خبردار از چنال چنال شخص کے روحے او تنظر نمودہ در مرتبہ جس میں استقرار نمودہ باشد و عالم امر او طالب تابع عالم خلق گشتا سرعیم و عمارات شناسد تاروہ با مقر اسلی خود رجوع قہقرانا نمائد و عمر خلق جدا نشوا جمال ایمار فجل و گرن گردد حصول حسول دولت وابست کے پیش مرود اجل مسمہ صورت میں بدد وہ مشائے اللہ تعالی آرا فنا تعبیر کر دان خاک شو خاک تاب گل کے بج خاکہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کہا کہ تکلیفیں اور مشقتیں مصیبتیں بظاہر نفس کے لیے کڑوی ہیں روح کے لیے میٹھی ہیں کیونکہ روح کو لذت آتی ہے فرمایا اس وجہ سے کہ جسم اور روح جو ہیں یہ گویا سمجھو دو مختلف سمتوں میں ہیں ایک دوسرے کے مخالف اور نقیز ہیں ایک کو تکلیف ہو تو دوسرے کو سرور آتا ہے نفس کو تکلیف ہو روح کو سرور آتا ہے روح کو تکلیف ہو تو نفس کو اسی وجہ سے میاں شیر ربانی جیسے نفس کو دکھ دے کر بنے ہیں یا سکھ جھوٹ نہیں بولنا صحیح سے کہنا ہے بولو تو سائنس نفس کے دکھ کا نام ہے یا سکھ کا پھر روح آپ مری اگے اگے فرما فطرت فرمایا نیچا کمینہ کمینی طبیعت کمینے ذہن دا بندہ کہ اے دو چیز روح تے جسم دی فرق تے امتیاز نہ کر سکے فرمایا اندھ گل کرنی بےکار او تے کھوتے دا کھوتا ہی ہے فرمایا گل کری فرمایا قابلیت مخاطبت نہ دار گل کرفس نہیں سکولی کتے آگوں فرما نے گل دے اگے پڑھے قرآن اڑا میں بلہم ہم ادال فرمایا جانور واگوں نے کہ ماسٹر پرو فیصلہ ہو تیرا لکم سڈا مجبوریا سیندان تیرا لقب دس گیا سور بل ہونا بل آگے شیر شیر لائے آ گیشتن چنے سجنی خبردار جہا پیٹ چ بچہ ہے جدو اپنے ہی پتا نہیں ادھر فرمایا سکولی نفس پرستا تو ساڈے نزدیک بالا وگو ماں پیٹ چالے لگا پھرنا تاہر ہی نہیں آیا تینوں اقل کی دے تباہی دے گڑے چ پہی. کہ روح اکل دے پیچھے لگ اکل نفس دے پیچھے لگ گیا فرمایا ایسا شخص در جس مرتبہ جسم استقار نمو کا بادشاہ روح جسم درتبے آ گئی اور آلم امر کے اتلے جہان تو بے خبر ہے تابے عالم خلق گشت اتوں جہان اسباب کا جہان عالم امر وہ اسباب کا جہان نہیں اتے ہوتا ہے کن اللہ کا ولی پانی نکالنے کے لیے موٹلوں کا محتاج نہیں ہوتا بس وہ کہتا ہے کن دریا بہ جاتے ہیں کیونکہ وہ عالم عمر سے تعلق رکھتا ہے عالم خلق سے اس نے کاٹ لیا سائنسدان کتا عالم دا خلق کا کتا ب... بن گیا دا عالم دا عمر, دا عمر دا سے کٹ گیا مجدد صاحب, صاحب, صاحب, صاحب فرماتے ہیں وہ ہے جو ایسا شخص ہے جو ادھر سے کٹ گیا ہے فرمایا وہ اس مشکل کو اس پہیلی کو اس بجارت کو نہیں سمجھ سکتا وہ سو ہی گل بات وہ صرف لاٹو کہ ہاں کرکٹے گیندو کے پتر بلہ ہاتھ چو گیند ہو وقت گزار رہے ہیں دل خوش کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اشرف مخڑو آدھے دیا بچیا گیند اشرف اشرف لندیا دل تیرا گیند نال تحتاج سکول لین چ گیند دا گیندے پیچھے ہیں ہے اشرفیا تو ڈگر اشرف انسان اس وقت بنتا ہے جب یہ تمام کا روخا لے کے پیچھے لگا کر ٹکے کچھ ٹکے دے گیند جیڑی نالی گندی جا ڈک دیئے لکھنا جم لینی چنگا وہ مٹا کسی کھاتے لگ جا یا مجدد <Faid Allah> <Allah> صاحب فرماتے ہیں جنہ چھ رو پلٹا مار کے پنجابی دل افزے ہوئے آپ نے تو رجوع کہا فرمایا رجوع کہ کا میں نے سادے لفظوں میں ترجمہ جو کیا اللہ کی طرف سے زبان پر آ گیا کہ جب تک واپس جانے کا پلٹا نہیں کھاتی فرمایا ایسے راز اس کو سمجھ میں نہیں آتی اب سمجھ آ ہے ہے بولو تو فرماتے ہیں یہ پلٹا کیسے کھاتی ہے توجہ روح کیسے پلٹا کھاتی ہے واپس اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور نکال کر لے جاتا ہے پلٹا تو کھا گئی لے کر کسی کام کا نہیں ہے کچھ مل نہیں سکے گا اس کو توجہ بھائی دوسرا یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کو چھوڑ کر فقیروں کی طرح اس کے مخالف چل کر روح کو عقل کو روح کا خادم بنا دیا حاجی چلے اور درویشی اور اللہ اللہ اور اسی شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے پر زور لگا دیا شاہ صاحب کرما والے کی طرح میاں صاحب گنگ والے کی طرح داتا علی حجویری کی طرح اب مرنے سے پہلے یہ مر گیا روح پلٹا کھا گئی جب پلٹا کھا گئی حقیقت سمجھ آ گئی اب سمجھ آئی کہ نہیں تو میرے بھائی بات کو ختم کروں یہ یور پیتا عظیب کیا ہے شور پیتا عظیب نفس کی خواہشات کی تفصیل نفسانی خواہشات عقل کو مردہ کر کے پیچھے چلا دیا نفس روح کو مردہ کر کے نفس کے صرف نفس اور شیطان کو ہر طرف دیکھو گے اس دنیا نئی کے اندر نظر مارو ہر طرف شیطان اور نفس کا لانتی سودا نظر آئے گا اور روح اور کا سودا آپ دلات کو دلات کہیں بھولے بھسرے بھی, بھی نظر نہیں آئے گا اگر آئے گا تو وہ بھی چکر بازوں کا کہیں ریبن والے بزرگ بیٹھے ہیں کہیں ڈاکٹر شبد جالدہ بیٹھے ہیں پیر وہ بیٹھے ہیں جو خود نفس کے کتے ہیں پراڈو کے آشک ہیں دنیا کے طلبگار گاہ ہو ہیں جی سونے چاندی کے طلبگار ہیں سائنس مال کے طلبگار ہیں لانتی کے بچے اٹھتے بھی اسی خیال میں ہیں بیٹھتے بھی اسی خیال میں ہے لوگوں کہتے ہیں ترقی ترقی ترقی یہ وہی پیر ہیں جنہوں نے مریض کی مرد کو پہچانا ہی نہیں ہے علاج کیا کریں گے توجہ جی کوئی بتا رہا ہے برد اتنا کر کوئی بتا رہا ہے نماز اتنا کر کوئی کہتا ہے فلان اتنا کر وہ لانسی پہلے مرید کی مری مرد کو پہچان بیماری کو پہچان یہ وہ بیماری نہیں ہے جو تیرے ہاتھ میں آئے تجھے سمجھ آئے اصل اس کا عقل جو ہے وہ نفس کا مرید بن چکا ہے لونڈیل جو ہے وہ سنارے پراشک ہے پہلے یہ عشق چھڑا پھر تھوڑی سی عبادت بتائے گا تو وہ بھی جنت جائے اس وجہ سے کہ پھر عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا جب عقیدہ صحیح ہو جائے گا میرے حضرت آئے آتے ہوئے سائنس پر چوٹ ماری ہے یورپ پر چوٹ ماری ہے کیوں اس وجہ سے آپ نے کبھی ورد وظیفے نہیں بتائے آپ نے یہ نہیں فرمایا نمازے اتنا پڑھ تاجت پڑیا کر نا نا آپ جتنا زور دیتے ہیں یہودیت کی مخالفت پر بھی دیتے ہیں کیوں یہ وہی کامل شیخ ہیں جو بادشاہ کو خواب میں نظر آئے تھے چلو ادھر دیکھو بیماری <سؤال> پہچان گئے نماز پڑھن تا بھی لانت حج کری لانت رب ان ڈر آنتی باشور آدھے یہ لانتیاں نماز لبنا کھی اکبال ساڈا فرمانا جو با سر سجدا ہوا میں کس کو کہہ رہا ہے ہم جیسوں کو کہہ رہا ہے نفسانی کتوں کو کہہ رہا ہے انگریزی کتوں کو کہہ رہا ہے جو ہمیشہ نفس کے پیروکار انہیں کو کہہ رہا ہے جو میں سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنا شنا تجھے کیا ملے گا نما پہلے سنارے پہلے سنارے سنا تو جان چڑا کہ جدو ادھر جان چھٹ جائے آیا فقیر رونے آن کے دکھ دی رگ داتھ رکھے انہیں آخیا میں ویکاں سی انی پی سارا ملا ہلکا ہوا پیر ہلکا ہوا آگے او میں وکر بہ کے راج پا لیا یہاں بماری ہوگی آ لہذا اتنے داڑیاں رکھا بکار پگ بنا نفس کا مدرسے سکول والی کلے تاکہ بچ لگ جان لکھ لانا تے تیرے تکار دالا تھی نفس تیری اکل نفس کا بندہ ہے تیری لوڈی کل والی ادھر سنارے دیچے فسی کلی ہے اس گشتی پہلے سنا رہے ہو سنارے حضرت صاحب آنارے تو بچائی پیچھے رو روح لائی لگ گئی ایمان جی ادھر ہے عقیدہ بنیا عقیدہ بنیا آپ نے سیدھے ہونے شروع بس خلاصہ یہ ہے مستفا کا دور جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا خیر القرو نے کرنی جلونا جلونا ہوں فرمایا سب سے ترقی یافتہ دور میرا پھر میرے ساتھ والوں کا پھر میرے ساتھ والوں کا, ساتھ والوں کا ساتھ والوں یعنی صحابہ تابعین تبا تابعین تین دوروں کو سرکار نے اعلیٰ ترین دور عمدہ ترین دور کیوں کہا اس وجہ سے کہ انسانیت عروج پر تھی کیوں عروج پر تھی کہ انسان اپنے مقصد کو پا چکا تھا وہ کیا کہ عقل کی لونڈی سنارے کہ نہیں بادشاہ کی خادم بن چکی تھی اسی وجہ سے صدیق اکبر بن گئے مولا علی بن گئے وہ تمام جو دیکھ رہے ہو جن کی تاریخیں پڑھتے ہو جن کی تاریخوں پر ناز ہے تمہیں تمہارے اس ایس سینسی دور, دور, دور نے ایسا ایک مسلمان بھی تیار نہیں کیا جس پر تم ناز کر سکو اگر اگر نام آتا ہے تو کبھی گنجے کا آ جاتا ہے کبھی پھنجے کا آ جاتا ہے کبھی کسی لانتی کا آ جاتا ہے کبھی کسی کا آ جاتا ہے ایسے ایسے ایک تو بندے کا بیٹا بتا تمہارے بڑے بڑے بڑے, بڑے, بڑے, بڑے, بڑے بڑے بڑے جو اس وقت اس کے فضیلت اور کمالات والے ہیں وہ عمران خان ہیں شیطان خان ہے اور فلانا ہے فلانا ہے ماسٹر ہے پروفیسر ہے رنڈی باز ہے منڈے باز ہے لونڈے باز ہے ساری دیاری مٹھ مارتا ہے یہی کام کرتا ہے اور کام ان لانتیوں کو نہیں ہے ایمان سے بتاؤ لانتی کے بچے کو کیسے ان پر فخر کرو گے وہ میں کہتا ہوں لانتی کا بچہ یہ آگے سے چلنا چاہتا ہے یا پیچھے سے چلنا چاہتا ہے بس یہ چاہتا ہے ہم چلتے ہی ہیں ہم چلتے انہی پر ناز کرو گے انہیں پر پسر کرو گے ڈوب نہیں مرتے معلوم ہوا پہلے دور عقل اور سمجھوئے پہلے دور روح کی تفصیل تھی آج کا دور سینسی نفس کی تفسیر ہے وہ روح کی شرح تھی یہ نفس کی شرح ہے وہ روح کا مظہر تھا یہ اسی وجہ سے اور نفس میں فساد ہے روح میں اصلاح ہے اسی وجہ سے ولی اللہ کے لڑتے نہیں دہشت گرد نہیں تھے آپ کتے سکولی نفس کا بندہ ہمیشہ دہشت گرد اور فسادی ہوتی روح کا بندہ ہمیشہ اصلاحی ہوتا ہے تو لانتی ادھر تو نفس کے بندے حرامزادے بنا رہے ہو روح کو قتل کر رہے ہو پھر اسلح دیتے ہو کہتے ہو تحفظ کرو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تحفظ کرنے والا باڈی گارڈ بھی مار دیتا ہے اے حرامزادے معلوم ہوا نفس کو چھوڑو آپ بہت ہو گئی سیانے آتے آن نے جی بندے کو شرم ہوئے تو نہیں بتھیرا ہے کون پیشہ پرت پو وہ چشتی پھر تسا کیوں بچ بیٹھے استعمال کرتے ہو ارے بھائی گٹر میں پڑے ہوئے کو نکالنے کے لیے گٹر میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے ہم نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اسی وجہ سے اگلے دن میں نے اللہ کی بارگاہ میں تنگ آ کر پتہ نہیں کتنے مرتبہ عرض کر دی ایک مرتبہ پھر کل کہہ دیا پرسوں میں نے کہا یا اللہ اگر اسلام نہیں آتا اور یہ نظام نہیں بدلتا ہمارے سارے کنبے کو موت دے بیک وقت دے دے بس کوئی جنازہ پڑھے نہ پڑھے دیکھی جائے گی لیکن ہم اسلام کی جگ میں جینا نہیں جائیں ایمان سے میں نے دعا کی ہے میرا رابع بھی سن لے ہم آدمی خوشی سے جائیں گے ہم تو صرف اس کٹر میں ہاتھ ڈال کر تمہیں نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ ہمارا ان کے ساتھ کیا کام ہے پتہ نہیں تمہیں نکالنے کے لیے ہمیں کتنا گندا ہونا پڑ رہا ہے ایمان سے نہیں کتنا افسوس کتنا ورنہ کب کب کے پتہ نہیں کتنے کمالات کو جا پہنچتے میرے حضرت صاحب نے فرمایا ایمان سے مجھے فرمایا یہ فرمایا ماحول کے اثرات ہیں ورنہ تمہیں میں غی جہان کی سیر کراتا ہوں میں کیا کروں جو میں کرتا ہوں وہ سب اثرات سے برباد ہو رہا ہوں یہ مکمل ہے